اچھا بھائی تیم کا باب ہم نے شروع کیا تھا بھائی تیم کا لوگی معنی بتلایا تھا میں نے है کے करने معنی ہے ارادہ کرنے کے اور दो شریعت का नाम دو ضربوں کا نام ہے اور ان دو ضربوں کے ساتھ جو چہرے اور ہاتھوں کا अच्छा کیا جائے मसाला اچھا اور آپ نے مسئلہ पानी تھا मिले کہ جس کو پانی نہ ملے اور پانی نہ ملے بھائی اور وہ مسافر ہے شہر سے باہر ہے اور اس کے شہر کے بیچ ایک میل یا زیادہ کی مقدار ہے یا پانی تو وہ پاتا ہے لیکن مریض ہے اس کو خوف ہے اگر پانی استعمال کرے گا تو مرض بڑھ جائے گا یا جن بھی ہے اس کو خوف ہے اگر میں نے غسل کیا تو سردی مجھے مار ڈالے گی یا مجھے بیمار کر دے گی تو پھر کیا کر لینا چاہیے ان تمام صورتوں میں تیام کر لینا چاہیے بھائی اور میں نے بتایا تھا جتنی پاکی وزو سے حاصل ہوتی ہے اتنی ہی پاکی تیام سے حاصل ہوتی ہے لہذا کسی قسم کا وہم کرنے یا وہم یا وسوسے کی کسی قسم کی ضرورت یہ وسوسہ نہ کرے بھائی کہ اچھی طرح میں پاک نہیں ہوا بھائی اور یہ مسئلہ بھی آپ نے پڑھا تھا کہ غسل اور وضو دونوں کا تیام ایک جیسا ہے بھائی سمجھ میں آیا یہی غسل کی ضرورت پیش پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہے یا پانی نہیں ہے تو پھر اس صورت میں پھر بھی اسی طرح تیم کر لے بھائی اور تیام ہر اس چیز کے ساتھ جائز ہے جو زمین کی جنس میں سے ہو اور جو چیز زمین کی جنس ہے نہیں اسے تیم کرنا بھی جائز نہیں ہوئی جائز نہیں الا یہ کہ اس پر مٹی یا گرد پڑی ہوئی ہو کا تو پھر اس سے ممجائز ہو جائے گا جیسے لکڑی پر مٹی لگی ہے یا گرف پڑی ہوئی ہے اچھا اب کسی چیز کو کیسے پہچانیں گے کہ وہ زمین کی جن سے ہے یا زمین کی جن سے نہیں ہے تو اس کا ضابطہ میں نے بتایا تھا جو چیز آگ میں نہ تو جلے اور نہ آگ میں پگھلے یا نرم ہو تو وہ کس کی جن سے ہے زمین کی جین سے ہے لیکن پھر اس ضابطے سے متثنا کر دیا تھا نکال دیا تھا چونے کو اور راکھ کو راکھ کو داخل ہونا چاہیے تھا اور چونے کو خارج ہونا چاہیے تھا ہمارا نا راک کو کیوں داخل ہونا چاہیے تھا کیونکہ وہ نہ جلتی ہے اور نہ پگلتی ہے آگ کے اندر بھائی تو اس میں بھی یہ ضابطہ سادہ کار ہے لیکن اس کو نکال دیا نہیں بھائی اس سے نہیں کر سکتے اور چونے کو خارج ہونا چاہیے تھا کیونکہ ہم نے تو کہا تھا وہ چیز آگ میں نہ جلے چونا تو جل جاتا ہے لیکن پھر بھی اس کو کیا کیا داخل کیا بھائی اور اس کے بعد آپ نے یہ مسئلہ بھی پڑا تھا کہ, کہ تیم کرتے وقت اگر زمین کے جنس میں سے کوئی چیز ہے پتھر ہے اینٹ ہے وغیرہ سے تیمم کر رہا ہے تو اس پر گرد کا ہونا بھی ضروری نہیں بلکہ بالکل صاف ہیں دھلے ہوئے ہیں مولانا پھر بھی ان سے تیمم کرنا جائز ہے یہ مسئلہ خوب اچھی طرح یاد رکھنا بھائی سمجھ میں آیا بھائی جی جو زمین کی جن سے اور یہ مسئلہ بھی آپ نے پڑھا تھا کہ نیت کرنا تیمم کے اندر فرض ہے بھائی فرض بھائی لہذا اگر کوئی شخص بغیر نیت کے تیمم کرتا ہے مثلا کیا صورت بنے گی کسی کو سکھا رہا تیمم بھائی تو اب کسی کو سکھاتے کے لیے یا دکھانے کے لیے تیمم کیا نیت نہیں کی پاکی کی تو پھر اس صورت میں اس کا تیمم نہیں ہوا بھائی کیونکہ نیت تو فرض تھی اس نے نیت نہیں کی پاکی کی اور نیت بھی کیا کرے گا بھائی پاکی کی نیت کرے نماز ادا کرنے کی مثلا نیت کرے یہ نیت کرنا ضروری نہیں کہ میں کس چیز کا تیمم کرتا ہوں گزو کا یا غسل کا کرتا ہوں یہ ضروری نہیں بس میں پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کرتا ہوں یا میں نماز پڑھنے کے لیے تیام اسی طرح یہ مسئلہ بھی پڑھا تھا آپ نے جس چیز کا تیمم کیا ہے وہ چیز جن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے مولانا وہ تو تیمم بھی اس کا ٹوٹ جائے گا وضو سے اس کے لیے تیمم کیا ہے وضو کی جگہ تو اب جو چیزیں وضو کو توڑنے والی ہیں وہ اس تیمم کو بھی توڑی اور اگر غسل سے تیمم کیا ہے تو جن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے ان ٹوٹ جاتا ہے چیزوں کی وجہ سے یہ تیمم بھی ٹوٹ جائے گا اور اسی طرح ایک اور چیز ہے ہے اس سے بھی تیمم ٹوٹتا وہ استعمال پر قادر ہو جانا قادر ہو جانا اور یہ مسئلہ بھی آپ نے پڑھا تھا کہ اگر وضو کا تیمم ہے تو وضو کی مقدار کے برابر اتنا پانی مل جائے کہ اس سے وضو کر سکے تو پھر تیام ٹوٹ جائے گا اس سے کم ملے تو پھر تیاموم اور غسل کا تیام کیا ہے تو غسل کی مقدار کے برابر پانی مل جائے تو پھر یہ تیمنگ ٹوٹے گا ورنہ یہ تیام نہیں ٹوٹے گا بھائی اور کتنا بھائی وضو کے لیے کتنا پانی چاہیے ہوگا جس سے صرف فرائض زدہ ہو سکیں ایک ایک مرتبہ بس بھائی سمجھ رہے ہیں جس سے فرائض زدہ ہو سکیں بس هو دي देखिए आगे واي واستحب للملم يجد الماء وهو يرجو ان يجده في اخر الوقت اي اخر الصلاه الى اخر الوقت فان وجد الماء توضأ وصلى والا تيمم تو الا تيمما ما شاء من الفرائض والنوافل بھئی ایک آدمی ہے اس کو پانی نہیں مل رہا لیکن اس کو امید ہے کہ اگر میں نماز کو تھوڑا موخر کر دوں تو مجھے پانی مل جائے گا مثلاً زہر کی نماز کا وقت ہو گیا مولانا پانی نہیں مل رہا اسے لیکن اسے امید ہے کہ اگر میں تھوڑی نماز لیٹ کر دو آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ لیٹ کر دو تو تو مجھے کیا ہوگا پانی مل جائے گا پانی مل جائے گا تو اس کے لیے مستحب ہے مولانا کہ نماز کو موخر کر دے کیا کر دے نماز کو موخر کر دے مستحب ہے مولانا اگر نہ بھی کرے تو بھی کیا ہوگی نماز تیم سے ہو جائے سورج سمجھ میں آئی تو اسے مستحب اسی لیے انہوں نے کہا بھی. یعنی کر لے گا ایسا تو ثواب ہے نہ کرے تو گناہ کوئی نہیں وہ <الْمَاعَة> شخص کے لیے جو نہیں پاتا ہے پانی کو وہرجو اور اس کو امید ہے جو امید؟ يرجو اور وہ امید کرتا ہے جدی آخر وقت کہ وہ پانی کو پا لے گا آخر وقت کے اندر بھائی اس کے لیے مستحب کیا ہے آخر آخر الوقت کہ وہ مؤخر کر دے نماز کو آخر وقت تک وہ جد الما مؤخر کر دیا پھر مؤخر کرنے کے بعد اگر پانی فعین و جد الما تو ماما اگر پانی مل گیا فین و جد اگر پانی مل گیا آخر وقت میں توجہ تو پھر سے وضو کر لے وص اور نماز وإلا اور اگر احسان نہ ہو یعنی مؤخر کر دیا لیکن پانی نہیں, نہیں, نہیں ملا تیمم ما تو تیمم کر لے تیمم کر لوں وہ يصلي بتيمم هي ماشاء من الفراइज والنوافل اور پڑھے بھائی اب تیمم اپنے تیمم کے ساتھ جو چاہے وہ من الفراइज والنوافل فرائض اور نوافل بھائی جیسے ایک وضو کر کے آپ جب تک وضو ہے اس سے فرائض بھی پڑھ سکتے ہیں اور نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں اسی طرح تیمم ہے والا نا تیمم ایک دفعہ کر لیا تو جب تک تیمم کو توڑنے والی کوئی چیز نہیں پائی گئی جتنے مرضی سے فرض پڑھنا چاہے جتنے مرضی سے نفل پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے بھائی سمجھ میں آیا امام شافی رحم اللہ کے نزدیک ایک تیمم سے بس ایک فرض پڑھ سکتا ہے بھئی. پھر اگلے فرض کے لیے پھر تیم کرنا پڑے گا ہمارے نزدیک میں یہ وضو کا خلیفہ وضو کا نائب ہے تو جو وضو کا حکم تھا وہ اس کا بھی حکم تھا ہوگا اور وضو میں تو ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھنا جائز تو ایک ہی تیم سے کئی نمازیں پڑھنا بھی جائز ہے تو کہتے ہیں وہ تیم ہی پڑے وہ اپنی تیم کے ساتھ چاہ نوافل فرائض اور نوافل میں سے اچھا کیا مسئلہ پڑھا آپ نے بھائی جن کو پانی ملنے کی امید ہو وہ کیا کر لے مافر کر دے اور یہ اس کے لیے ضروری ہے یا متحب ہے متحب ہے, ہے, ہے, ہے اچھا اب ایک آدمی ہے اس نے تیم کر کے نماز پڑھ لی نماز پڑھنے کے بعد پھر ابھی وقت باقی تھا یعنی زہر کا وقت یہ بھی چل رہا ہے کہ پانی اس کو مل گیا بھئی تو آپ کیا وہ تیمم ختم ہوا وہ نماز ختم ہوئی دوبارہ دہرانا پڑے گی علماء لما لکھتے نہیں بھائی وہ نماز کیا ہو گئی ہو گئی صحیح ہے بھائی اس کو دوبارہ <سلام> دہرانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی اگر چیو, تو ایک دفعہ تیمم کر کے نماز پڑھ لیے پھر اسی وقت میں پانی مل بھی جائے اس وقت کے دوران تو بھی وہی نماز اور تیمم درست ہے نماز دہرانا ضروری نہیں جناز تم ولیف انارتی انتوت الجنازہ اور جائز ہے تیم کرنا لس المقيم تندرست اور مقیم کے لیے یعنی جو تندرست ہے بیمار نہیں ہے المقیم جو مقیم ہے مسافر نہیں ہے اس کے لیے بھی تیمم دیکھو سہیا ہو اور مقیم ہو اس کے لیے تیمم درست ہے عام حالات میں ایک آدمی تندرست بھی ہے اور رہ گھر پر رہ رہا ہے رہ بھائی مقیم ہے بھائی ٹھیک ہے تو کیا وہ تیمم کر سکتا ہے آپ ہیں مولانا آپ تندرست بھی ہیں مقیم بھی ہیں تو کیا آپ سفالت سفر میں ہیں اس وقت نہیں مقیم ہیں بھائی تو آپ آپ سے مم کرنا چاہیں کر سکتے ہیں نہیں لیکن اب آپ کو بتائیں گے بھائی اونچی وہ چیزیں جن کا نائب ہو مولانا جن کا کیا ہو نائب ہو مولانا اچھا جن کا نائب ہو تو ان کے لیے ان کے فوت ہونے کا خوف ہو تو بھی تیمم درست نہیں مارانا کیونکہ اس کا نائب موجود ہے اور جس چیز کا نائب نہیں ہے اس کے خوف و فوت ہونے کا خطرہ ہے تو اس وقت تیمم جائز ہے کیا ضابطہ بیان ہوا جن کا نائب ہے جس چیز کا نائب ہے اس کے خوف ہو جانے کا خطرہ ہے اس کے چھوٹ جانے کا خطرہ ہے تو تیمم کرنا جائز کیونکہ وہ چیز اگر چھوٹ بھی گئی تو اس کا نائب تو موجود ہے بھائی اور وہ چیز جس کا نائب نہیں ہے اس کے چھوٹنے کا خوف ہو تو پھر تیمم کرنا کیونکہ اب اگر وہ چیز چھوٹ گئی تو بعد میں اس کا کوئی نائب بھی نہیں ہے بھائی مثلاً دیکھو مانا نام عام نماز ہے عام نماز ہے عام نماز عام نماز کا خلیفہ ہے مولانا ادا نہ کر سکے تو پھر کیا کر لو گے وزا وزا کیا ہے اس کا خلیفہ ہے اس کا نائب ہے مولانا تو اب عام حالات میں ایک آدمی ہے اس کا نماز کے وقت میں اسے تاخیر ہو گئی اب چند منٹ باقی رہ گئے بھائی زہر نماز پڑھنی ہے چند منٹ رہ گئے بس اب اگر وہ وزو کے لیے جاتا ہے بھائی وزو کی جگہ وہ سامنے دو سو گز کے فاصلے پر پانی ہے سمجھ میں آیا دو سو گز کے فاصلے پہ وزو کی جگہ ہے تو وہ اب اگر وہاں تک جاتا ہے پھر وزو کر کے آتا ہے تو اس دوران کیا ہوگا وقت ختم ہو جائے گا زہر کا زہر کی نماز قضا ہو جائے گی تو کیا وہ تیم کر سکتا ہے تیم نہیں کر سکتا بلکہ اسے ہر حال میں وضو ہی کرنا پڑے گا وضو کرے اب اگر اتنا وقت مل جاتا ہے کہ زہر کی نماز ادا کر سکتا ہے تو ادا کر لے اگر اتنا وقت نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں بھائی کرنا وضو ہی پڑے گا اسے اب زور کی نما ادا تو نہیں کر سکا لیکن اس کا نائف تو ہے یعنی तो فضا ہے فضا پڑے اب بعد میں بھائی زیادہ سمجھ میں آیا اسی طرح ایک آدمی ہے ہمارا نام جمے کے لیے آیا بھائی وزو ٹوٹ گیا اب اگر وہ پھر وزو کے جاتا ہے وضو کر کے آئے گا تو اس دوران جمعہ نکل جائے گا تو آپ کیا حکم لگائیں گے تیمم کر سکتا ہے تیمم نہیں کر سکتا تیمم نہیں کر سکتا بھائی اس لیے کہ جمعے کی نماز اگر رہ جائے تو پھر اس کا نائب ہے مولانا ظہر کی نماز پڑھ لے بھائی اس کا جمعہ رہ جائے کیا کر لے ظہر کی نماز پڑھ لے جمعہ تو رہ گیا آپ اکیلے تو جمعہ نہیں ہو سکتا تو یہ وقت کون سی نماز کا ہے زہر کی نماز ہو وہ ظہر کی نماز پڑھ لے گا سورج سمجھ میں آ گئی تو لہذا تی نہیں کر سکتا یہاں پر کیونکہ نائب موجود ہے مولانا جمعے کی نماز کا نائب کیا ہے کی نماز ہے ایک آدمی نماز جنازہ میں آیا بھائی شرکت کے لیے اور وضو ٹوٹ گیا اب اگر وہ وضو کرنے جاتا ہے وضو کر کے آئے گا تو ادھر نماز جنازہ نکل جائے گی مولانا اور نماز جنازہ کا کوئی خلیفہ نہیں کوئی نائب نہیں لہذا اب شریعت نے اس کو اجازت دے دی فوراً کیا کر لو یہیں <تصفح> پہ تیمم کر لو اور نماز جنازہ میں شریک ہو جاؤ ذاتہ سمجھ میں آیا تو اب اگر سے پانی پر وہ قادر بھی ہے صحیح بھی ہے لیکن پانی اتنی دور ہے کہ دور بھی نہیں ہے قریب ہے مولانا لیکن وزو کرنے لگتا ہے تو ادھر نماز جنازہ تو دو تین منٹ کی بات ہے بھائی وہ تو نکل جائے گی بھائی تو لہٰذا اس کے لیے شریعت نے کیا گنجائش دے دی اسے فوراً تیمم کر لے اور نماز جنازہ میں شریک ہو جائے اسی طرح عید کی نماز ہے نا عید کی نماز کا بھی کوئی نائب نہیں بھائی عید کی نماز رہ جائے تو کوئی فضا وغیرہ ہے اس کی بھائی نہیں اس کا کوئی نائب نہیں ہے تو لہذا عید کی نماز کے لیے آیا وضو ٹوٹ گیا اب اگر وہ وضو کرتا ہے تو عید کی نماز نکل جائے گی تو لہذا اس کے لیے بھی شریعت نے کیا اجازت دے دی دیمنگ کر لے سورج سمجھ میں آ یہ اس وقت ہے کہ جب کہ وزو کرے گا تو نماز کیا ہے نکل جائے گی اگر نماز نہیں نکلتی پہنچ سکتا ہے تو پھر تو وزو ہی کرنا پڑے گا پھر تیمنگ صحیح نہیں دیکھیے بھائی اب یہی مسائل ذکر ہوں گے کہتے ہیں وجوز التیمم للصحیح المقیم اور جائز ہے تیمم کرنا تندرست مقیم آدمی کے لیے اذا حضرت جنازۃن جب جنازہ حاضر ہو جائے جب جنازہ آ جائے والولی یغيره اور ولی اس کے علاوہ ہے مولانا اس آدمی کے یہ جو آدمی اتا ہے صحیح مقیم جو جس کے بارے میں بتلا رہے ہیں ولی یہ نہیں ہے جن بلکہ کوئی اور ہے اسمیت کا ولی بھائی بھائی دیکھو ایک ہے ولی ایک ہے غیر ولی تو جو جنازے کا ولی ہے مثلا ایک شخص ہے اس کے والد کا انتقال ہوا وہ بیٹا اس کا ولی ہے بھائی بیٹا کیا ہے ولی ہے اس کے لیے ایسا نہیں درست بھائی کیوں اس لیے کہ اس کے لیے تو لوگ انتظار کر لیں گے وہ آرام سے جائے اور وضو کر کے آج جائے عام آدمی تو اس کے لیے روکیں گے جنازہ بھائی نہیں لیکن ولی کے لیے کیا کر لیتے ہیں لوگ انتظار کر لیتے ہیں کہ وہ آ جائے تو پھر سورج سمجھ میں آ گئی اور اگر انتظار نہ بھی کریں وہ پھر بھی دوبارہ نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے مولانا سمجھ میں آیا بھائی وہ تو الو کرنے گیا لوگوں نے انتظار ہی نہیں کیا پیچھے نماز جنازہ پڑھ لی تو اس کو اعادہ نماز جنازہ کا کرنے کی کیا ہے شریعت نے اجازت دی ہے کیونکہ وہ ولی ہے اس کا ولی ہے تو لہٰذا یہ جو آدمی جس کے بارے میں اب بات چل رہی ہے جس کو تیمم کرنا جائز ہے نماز جنازہ کے لیے یہ کون ہوگا بھائی ولی ہوگا یا غیر ولی ہوگا <سؤال> غیر ولی یہی بات بتلا رہے ہیں ول ولی یو غیر اور ولی اس کے علاوہ کوئی اور ہے فقا فقس اس آدمی کو خوف ہے انشتہ غالب اگر وہ مشغول ہوا تہارت میں یعنی وضو کے اندر انتفو تحو سولاط الجنازتی تو چھوٹ جائے گی اس سے نماز جنازہ بھائی فلاح جائز ہے اس کے لیے کہ وہ تیمم کر لے وہ فلی اور نماز جنازہ اس سے پڑھ لے وئی اور نماز پڑھ لے وہ کزال کمنور عید اسی طرح وہ آدمی جو حاضر ہوا عید کے لیے جو آیا ہے نماز عید کے لیے فَخَافَ اس کو یہ خَافَ انِشْتَغَلَ بِالْتَحَارَتِ اگر وہ مشغول ہوا تحارت کے اندر اَنْ يَقُوتَهُ تو چھوٹ جائے گی اس سے عید یعنی اس کی نماز تو اس کا بھی یہی حکم ہے وہ بھی تیموں کر لے وَإِنْ خَافَ مَنْ شَهِدَ الْجُمْعَةَ اَنْ اشْتَغَلَ بِالْتَحَارَتِ اَنْ تَقُوتَهُ الْجُمْعَةُ تَوَضَّ وَإِلَّا فَلَّ أَرْبَعًا اور اگر خوف ہے من اس آدمی کو شہید جو جمعے کے لیے آیا ہے جمعے میں حاضر ہوا ہے اس کا وضو ٹوٹ گیا اسے خوف ہے انشتغلبی تہارتی اگر وہ مشغول ہو گیا تہارت کے اندر یعنی وضو میں انتخو تو, تو جمعہ اسے چھوٹ جائے گا اس آدمی کو کیا کرنا چاہیے وہ یہ کیا کرے وضو کرے ان ادرقل فلح اگر اس نے جمعے کی نماز پالی ف اللہ کیا کر لے اسے پڑھ لے جمعے میں پہنچ گیا بھائی آخریت میں چاہے پہنچ گیا کیا کر لے اس جمعے کی نماز اسے مل گئی جمعے کی نماز پڑھ لے اللہ اگر بالکل ختم ہو چکی ہے وہ اللہ اور اگر ایسا نہ ہو یعنی جمعہ اسے نہ ملے ظہر تو ظہر کی نماز پڑھ لے چار رکاخ سورج سمجھ میں آئی بھائی فخشم <يَتَيَمَّم> اور اسی طرح ہے مالانا اگر وقت تنگ ہو جائے ذائقہ کا معنی تنگ ہونا یعنی تھوڑا رہ جائے وقت اگر وقت تنگ ہو جائے فاخا پس خوف ہے اس آدمی کو انتواز کی اگر اس نے وضو کیا فاتح الوقت تو وقت اس سے فوت ہو جائے گا وقت نماز کا نکل جائے گا بھائی چند منٹ زہر کے تو رہ گئے اب وہ نکل جائیں گے اس کو خوف ہے لم یم یہ بھی تیمم نہیں کرے گا کیونکہ اس کا خلیفہ ہے ولا کن نہ بلکہ یہ توضو کرے گا اور نماز پڑھے گا اپنی فوج شدہ بئی اپنی فوج شدہ فضا نماز پڑھ لے گا مارا نا سفر پر چلا پانی اس نے سامان کے اندر باندھا ہوا ہے تو نماز کا وقت آیا خرید کہیں پانی نہیں اور وہ بھول گیا کہ میں نے بھی سامان میں کیا تھا پانی باندھا تھا میرے پاس پانی موجود ہے وہ بھول گیا چنانچہ اس نے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی پھر ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی اسے یاد آ گیا بھائی یو پانی تو میرے پاس موجود ہے نماز کا وقت ابھی باقی ہے تو کیا اب وہ پھر وضو کرے اور نماز پڑھے گا یا وہی نماز ہو گئی تو طرفین فرماتے ہیں کہ نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں نماز وہی ہو گئی بھائی جبکہ ماں وہ یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نماز کو کیا کر لے پھر لوٹائے گا پھر لوٹائے گا مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی ول مسافر ایزا نسی اور مسافر جب بھول جائے پانی کو نسیہ کا معنی بھول جانا ایزا نسیا جب بھول جائے پانی ان کو مسافر فی رہ ہی رحل کہتے ہیں مانا نا کجاوے کو کجاوے کو کجاوا جانتے ہو یا نہیں جانتے بھائی بھائی اونٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے जिसमें جس میں پھر سامان وغیرہ رکھا جاتا ہے اس پر بھائی سمجھ لکڑی وغیرہ کا بنا ہوا ہوتا ہے اونٹ کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے ان کی پشت پر بھائی تو رہل کجاوے کو کہتے ہیں اسی طرح رہل سامان سفر کو بھی کہتے ہیں سامان سفر کو بھی کہتے ہیں یا وہ سامان سفر کا جو تھیلا ہے اس کو بھی کہتے ہیں بھائی تو کسی جب کوئی مسافر وہ بھول گیا پانی کو اپنے کجاوے میں یا اپنے سامان سفر میں پتیا پس اس نے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی تما کرل ماں فل وقت پھر اس کو یاد آ پانی بے فل وقت وقت کے اندر ہی لمفا ہو تو اعادہ نہیں کرے گا اپنی نماز کا معنی اعادہ, اعادہ کرنا لوٹانا دہرانا تو نماز نہیں لوٹائے گا امام امام حنیف اور امام محمد رحم اللہ کے نزدیک الله اللہ ابو یوس رحم اللہ فرماتے ہیں لوٹ آئے گا ولی یہاں سے مسئلہ بتلا رہے بھائی ایک آدمی سفر میں گیا ہے مولانا جنگل کے اندر ہے اور پانی قریب کہیں نہیں لیکن اس کا گمان ہے قریب ہی کہیں نہ کہیں پانی ضرور مجھے مل جائے گا تو اس پر تلاش کرنا ضروری ہے اس کے لیے تلاش کرنا کب ضروری ہے تلاش کرنا جب اس کا یہ گمان ہے کہ قریب ہی کہیں مجھے پانی مل جائے گا اور اس وقت پانی کا تلاش کرنا ضروری ہے ویسے تیمم نہیں بھائی اور لیکن اگر اس کا یہ گمان ہے کہ پانی قریب کہیں نہیں ملے گا تو پھر تلاش کرنا اس پر ضروری نہیں بھائی فوراً تیم کرے اور نماز پڑھ لے <coughs> ولی المتم اور واجب نہیں ہے تیمم کرنے والے پر یعنی جس کا تیمم کرنے کا ارادہ ہے بھائی <coughs> اس پر واجب نہیں ہے اذا لم يغلب على جب وہ غالب نہ ہو اس کے گمان پر کہ, کہ اس کے قریب ہی پانی ہے تو اس پر واجب نہیں ہے کیا واجب نہیں ہے کہ ابدو بل ماہ کہ وہ پانی کو طلب کر لے تو تیمم کرنے والے کا جب یہ کہا غالب گمان نہیں ہے کہ قریب میں پانی ہے تو پھر اس پر پانی کا طلب کرنا ضروری نہیں وہ ان غالب اعلی زن اور اگر غالب ہے اس کی گمان پر یہ بات ہونا کا مان کہ کیا ہے یہاں کہیں پانی ہے لم یوز لہو این تیم تو جائز نہیں ہے اس کے لیے تیم کرنا حسا یت یہاں تک کہ کیا کر لے اس کو طلب کر لے تلاش کر لے پھر نہیں ملتا تو پھر کر لے تیم بھائی نفیلابی مِنْ <وَصَلَّا> سفر پر جا رہا ہے اور بھی نا اس کے پاس پانی ہے पास کے پاس پانی ختم ہوا اس کے پاس پانی ہے تو اس کے لیے تیم کرنا جائز نہیں بھائی پہلے کیا کر لے اسے پانی مانگے اگر وہ نہ دے پھر یہ تیمنگ کرے گا اور نماز پڑھے گا سورج سمجھ میں آئی تو ساتھی سے طلب کرنا ضروری ہے اگر وہ انکار کرے گا پھر تیامنگ کرے اور اس سے مانگنا اس وقت ضروری ہے جب اس کا یہ غالب گمان ہو کہ یہ مجھے دے دے گا اگر پہلے سے یہ گمان ہے غالب گمان ہے کہ یہ مجھے کبھی بھی پانی نہیں دے گا تو پھر مانگنا بھی ضروری نہیں پھر ویسے فوراً تیمم کر لے اور نماز صورت سمجھ میں آگے بھائی سفر پہ گیا اپنے پاس پانی ختم ہے ساتھی کے پاس پانی ہے اگر یہ غالب گمان ہے کہ میں اس سے طلب کروں گا وہ مجھے پانی دے دے گا تو پھر مانگنا ضروری ہے مانگے پہلے اس سے اگر وہ انکار کر دے تو پھر تیمم کر لے اور اگر یہ غالب گمان ہے کہ وہ پانی مجھے نہیں دے گا تو پھر مانگنا بھی ضروری <سؤال> نہیں ہے اگر اس کے ساتھی کے پاس پانی تھا طلبہو مین تو اس سے طلب کر لے گا قابل تیم کرنے سے پہلے فَإن اگر اس نے منع کر دیا اسے مین اس پانی سے تیام ماما وف اللہ تو تیم کر لے اور نماز پڑھ لے بھائی مسئلہ سمجھ میں آئے بھائی تیم کے اچھی طرح اسی طرح یاد رکھو مولانا ایک آدمی ہے اس پر اسے تیم کی حاجت پیش آئی لیکن تیم کی حاجت پیش آئی اس وجہ سے کہ حوضر بندوں کی طرف سے مثلا ایک آدمی جیل میں ہے. جیل میں میں ہے ہے تو اب پانی مل جاتا ہے لیکن جیل والے اسے پانی نہیں دیتے بھائی اب پانی اس کو میسر نہیں لیکن یہ حوضر کس کی طرف سے آیا منجانی اللہ آیا یا بندوں کی طرف سے آیا بندوں کی طرف سے آیا بھائی سمجھ میں آیا تو لہذا اب اس آدمی کا حکم یہ ہے کہ جیل کے اندر رہتے ہوئے تیمم کر کے نمازیں پڑھتا رہے لیکن جب یہ عذر ختم ہو جائے گا پھر ساری نمازیں جو اس تیمم سے پڑی ہیں ان کو لوٹانا پڑے گا بھائی مسئلہ سمجھ میں آیا ایسا عذر جو کس کی طرف سے ہو بندوں کی طرف سے آیا ہو یا مثلا کسی کوئی بھائی باپ بندوقیں لے کر کھڑے ہوئے ہیں کسی جگہ پر انہوں نے کہا اس نے کہا میں نے نماز پڑھنی ہے انہوں نے کہا بھائی اگر وضو کیا تو نماز بے شک پڑھنا چاہتے پڑھ لو اس نے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی بعد میں وہ آدمی چلے گئے مولانا وقت کی نماز کا ختم ہو چکا ہے لیکن یہ ازر کس کی طرف سے تھا اور جب یہ ازر ختم ہوا تو جتنی نماز تیم سے پڑھی اتنی استعاروں کو لوٹانا پڑے گا صورت سمجھ میں آ تو جیل میں بھی ایسا ہوا تو لوٹانا پڑے گا بھائی اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی یاد رکھو بھائی تیمم کیا نماز کے لیے تو اسے جتنی مرضی چاہے نمازیں پڑھیں اور قرآن کو آپ جانتے ہیں بھئی بغیر وضوح ہاتھ لگانا جائز نہیں لیکن یہ اس نے تیمم نماز کے لیے کیا کھولنا چاہے ہاتھ لگانا چاہے تو لیکن ایک آدمی تیم کرتا ہے صرف قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے ضرورت ہی قرآن کو یہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھنا تھا پانی کہیں نہیں مل رہا آپ وہ کیا کر لے تیمم کر لے لیکن یہ تیمم اس نے کس لیے کیا کس مقصد کے لیے آہ قرآن آہ کو ہاتھ لگانے کے لیے تو آپ اس تیمم سے نماز وغیرہ وہ نہیں پڑھ سکتا بھائی سمجھ میں آئی بات ہے یعنی عبادت مقصودہ کے لیے تیمم کرو تو اس سے باقی چیزیں بھی جائز لیکن غیر عبادت عبادت مقصودہ کے علاوہ کے لیے تیمم کرو تو پھر اس سے عبادت مقصودہ جائز نہیں اب یہ قرآن کو ہاتھ لگانا یہ عبادت مقصودہ ہے قرآن کو ہاتھ لگانا یہ عبادت مقصودہ نہیں ہے بھائی سورج سمجھ میں آئی عبادت مقصودہ نہیں چلیے بس مولمر اللہ عالم بحقیقت الکلام